یہاں سے امام تحابی رحمۃ اللہ مخالفین کی یعنی جمہور حضرات جو ہیں ان کے دلائل کو ذکر کر رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ مغرب کی نماز میں قصرِ کرات ہو کی طول کراط نہیں مغرب کی نماز میں قصر کرات ہے طول کراعت نہیں جن کو قال کون سے تعبیر کیا تھا آ... امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ کون لوگ ہیں ابراہیم نخائی ہیں صوفیہ نصوری ہیں عبداللہ ابن مبارک ہیں نام اعظم منیفہ ہیں امر یوسف ہیں امام محمد امامِ مالک ہیں امام احمد ہیں،, ہیں،, ہیں اور حضرت اسحاب ہیں یہ سارے حضرانے جن کا کہنا یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے اندر خلاق اس پر فرمت رحمتہ اللہ نے چار ذکر کیے ہیں پہلی دلیل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجموعی اعتبار سے بتا رہا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ آپس میں تیر اندازی کرتے ہوئے مدینہ کے اس کنارے تک جاتے تھے یعنی شہر کے بالکل کنارے کی طرف جا کر جب ان کے اپنے گھر ہوتے تھے وہاں تک جاتے تھے اور یہ تیر اندازی کرتے رہتے تھے راستے میں بھی مقابلہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے کے بعد کیا کرتے تھے تیر اندازی اور وہ تیر اندازی ایسی ہوتی تھی کہ جو ان کا نشانہ ہوتا تھا یعنی جو ان کا نشانہ ہوتا تھا جس جگہ پر تیر پھینکنا ہوتا تھا تو ان کو وہ جگہ بھی نظر آتی تھی یہ کب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تو اب پتا یہ چلتا ہے کہ جب شہابۂ کے رام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھنے کے بعد بھی اگر کیا نظر آ رہا ہے اپنے تیر کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے یعنی نشان نظر آ رہا ہے جس کا مطلب ہے کبھی بھی روشنی پھیلی ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں انتہائی مختصر خیرات فرماتے تھے اگر آپ لمبی خیر کرتے ہوتے جیسے آراب کا گزرا یا دوسرا تو پھر روشنی تو باقی نہیں رہنی چاہیے تھی پھر تو اتنی تاخیر ہو جاتی کہ آگے چل کر کیا ہوتا اشاع کی نماز کا وقت قریب ہو جاتا حالانکہ صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں تیر اندازی کر رہے اور اپنے نظر آ رہا ہے ذکر کی ہے جس سے مختلف صحابۂ کر روایات آپ کے سامنے آ رہی اچھا دیکھیں چونکہ منتخب میں تحویل پیش کی تھی کہ جو گزشتہ جو روایات ہیں جن میں آپ لمبی صورتیں لمبی اقرات کا تذکرہ ہے تو اس میں ہم نے یہ تحویل کی تھی کہ ان سے مراد کیا ہے جز بول کر یعنی کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے اس میں کل تو جسم کچھ کی قبیل سے ہیں یعنی سوچوں کا اس پر کہتے ہیں کہ اس دری کے اندازی کرتے تھے تیر اندازی میں مقابلہ کرتے تھے اس کے بعد مغرب کی نماز کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت انس حضرت انس رلی اللہ کے نماز پڑھتے تھے مہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایک تیر اندازی کرتا تھا مئو نبلی دیکھتا تھا اپنے تیر پھینکنے کی جگہ نبل تیر کو کہتے ہیں مئو جگہ تو اپنے تیر کے پھینکنے کی جگہ کو دیکھتا تھا یعنی اتنی روشنی ہوتی تھی ابھی بھی تو اپنے نشانے کو اپنے تیر کی جگہ کو یعنی تیر کی جگہ کو مطلب اپنے نشانے کو تو جہاں مارنا ہوتا تھا نشانہ ہی کرتے تھے نا مقابلہ کرتے تیر اندازی کا تو اپنے ایک نشانہ لگاتے تھے تو یہ تھی صحابہ کرام کی ورزش اور ان کی تیاریاں جہاد کی تو اس بات پر جو وہ کیا کرتے تھے دیکھتے تھے جی تو اب اللہ تعالیٰ والذي قال حدثنا محمد بن قرامد وقال حدثنا حجاد وقال حدثنا حمدن فذكر جسنا به دوبارہ کے نماز پڑھا کرتے تھے یار وہ تیر اندازی کرتے تھے لا مئوام ان پر مخفی ہوتی تھی ان کے تیر پھینکنے کی جگہ یعنی نشانہ سے مخفی نہیں ہوتا تھا مئو مئو کے گرنے کی جگہ حتی یا تو جی رہا ہوں یہاں تک اپنے یہاں تک کہ وہ کہاں آ جاتے تھے یا تو آ رہا ہوں اپنے گھروں کے پاس تو چونکہ یہاں پر مسیح لبی میں نماز پڑھنے کے بعد تیر کرتے ہوئے خود کہاسل مدینہ سلما بنو سلم جو ہے بنو سلم کے لوگ کہاں پہنچ جاتے تھے دیا اپنے گھروں کے پاس آ جاتے تھے وہی ابھی اکسل مدینہ تھے مدینہ کے کنارے میں بھی بنی سلم تو اتنا سفر بھی ہو جاتا تھا کہ اندازی بھی کرتے تھے ابھی تک ان کو کیا نظر آتا تھا یعنی اپنے نشان نظر آتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی باقی کی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی جو کرا ہوتی تھی وہ مختصر ہوتی تھی نہ کہ لنبی اگر لنبی ہوتی حد محمد و اپنے گھروںرونا اور دیکھتے تھے نب لے کی جگہ یا نشانہ دو تہائی کی مقدار پر یعنی ونه مين تصليت لي کچھ زیادہ طاقے اور یہ قال حدثنا محمد وبه قال حدثنا اسكفل بن اور یہ قال حدثنا ربي بن محمد قال حدثنا سلوم قال حدثنا دابيد بن علي بن علي مقبري عن القاضي ابن حسين جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنهما قال قلنا صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ابن سلمہ تو لنا ان اسر ان النبي جي قال یہ جی حضرات کہتے ہیں جب ان کا وقت آپ صلی اللہ تعالی کے, یعنی کے گرنے کی جگہ یا نشانہ نظر آ رہا ہے تو استحال محال ہے کہ کا وقت و یہ بات محال ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ پتا یہ چلتا ہے کہ آپ نے کچھ حصہ پڑھا ہوگا سورہ آغاز میں کا نصرت پڑھا ہوگا تو ہر جس ابھی روشنی باقی نام ہوتی یہ کی پہلی دلیل نام تھا حاوی رحمت اللہ جو ذکر کی حدیث کی روشنی میں جمہور کی رائے کے مطابق دلیل نمبر دو کا آغاز نمبر دو ہے جس کا خلاصہ کیا ہے محاذ ابن جبل کی روایت آ رہی ہے دو روایتیں آئیں گی کہ حضرت محاذ ابن جبل مغرب کی نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو پہلی روایت میں جو یہ آ رہا ہے انہوں نے مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی یا سورہ نثا پڑی تو جن لوگوں کو پڑھاتے تھے ان میں سے ایک شخص الگ ہو گیا اور اس نے جا کر اپنی نماز پڑھی تو جب دوسرے حضرات نے حضرت مہاجر نے جبل کو یہ کہا کہ اس نے اپنی نماز پڑھی ہے آپ کی جماعت میں شرکت نہیں کی حضرت مہاجر نے جبل نے کہا کہ یہ منافق ہو گیا یہ شخص منافق ہو گیا تو جب اس شخص کو یہ پتہ چلا کہ حضرت مہاجر نے جبل نے ایسا کہا ہے کہ میں منافق ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں میں ہر چیز منافق نہیں ہوا ہوں میں کل جا کر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوری بات ذکر کروں گا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص اور کام کاج کرتے ہیں ہم پکے ہوئے ہوتے ہیں اور جبل جو لمبی لمبی پڑھنا شروع کروا دیتے ہیں یہ ہمارے لیے مشکل تھا اس لیے میں نے اپنی الگ ہو کر نماز پڑھی جب یہ شکایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ حضرت جبل کو بلایا اور ان کو کہا گیا محاذ یا آفا انہوں نے کہ تم لوگوں کو کتنے میں ڈالنا چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرمایا دو مرتبہ یہ فرمایا پھر کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم سب اسمرب بے کل آلہ ہاں اس طرح کی صورتیں کیوں نہیں پڑھتے کہ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ایک روایت میں یہ ہے یہ مغرب کی نماز کے متعلق ہے عشاء کی نماز کے متعلق بھی مہاذر جبل کی روایت آ رہی ہے وہ یہ ہے یہی اسی طرح سے جاگرے حیرت مہاجر میں جبل جو تھے وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے وہ نفل کے لیے پڑھتے تھے اور اس کے بعد جا کر اپنے قبلے میں عشاء کی نماز کی امامت کروایا کرتے تھے وہاں فرض پڑھاتے تھے یہاں نفل پڑھ کے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرق کیا جاتا ہے یعنی آپ کے پیچھے پڑھتے تھے وہاں لوگوں کو کی نماز پڑھاتے تھے تو یہ مسئلہ جو پیش کی نماز میں حضرت محاذ نے جبل نے شاہ کی نماز کو لمبا پڑھایا تو یہ شخص نے الگ ہو کر اپنی نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا حضرت محاذ جبل نے پوچھا کیا تمہیں تم مناسب ہو گئے تو انہوں نے کہا نئی قسم کا میں مناسب نہیں ہوا لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور حاضر ہوں گا اور آپ کو خبر دوں گا اس بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہی عادت نے پھر حضرت مہاجرت جبل کو یوں مصنف فرمایا اب یہ روایت مغرب سے متعلق ہے یہ عشاء دونوں صنعتوں کے ساتھ آ رہی ہیں پھر اس, پر اس کا آگے ایک سوال بھی بنتا ہے اور بن نقل کرنے والے کون ہیں محارب بن <تصفح> جبل نے اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھائی سورت الکر یا ایک یادمی آپ کا ساتھ خبر پہنچی فقال انہو منافق انہو منافق ہو گئے اللہ اللہ فرمایا کیا کو طلب کر کے میں تم کتنا میں ڈالنا چاہتے ہو لوگوں کو آپ نے یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ضرورت مند جس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے سفر کرنا ہوتا ہے یا کوئی اور پریشانی اس کو تو نماز مختصر ہونی چاہیے صاحی کمزور بھی ان لوگوں کے لیے مشقت ہوتی ہے قیام میں لیں تو تو گے وہ کہیں گے, کو کوئی کوئی گے؟ ہم تو سرخ کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے تو بھائی لمبی نماز پڑھاتے ہیں ہمیں وہ ایک دکان چھوڑ کے آ رہا ہے تو اٹکا ہوا ہے تو بہرحال نماز سے ہونی چاہیے مختصر ہونی چاہیے اس لیے کام نیا تو بننا نہیں ہے نا اس لیے اور یہ کام آدمی کا پہلے والی جو روایت کون کر رہا تھا ابر اب ان جو واقع ہے یہ کس کا ہے عشا کا ذرا پہلے والی روایت کس طریقے کر رہے ہیں محاربن اور یہ ولی جو وہ مغرب سے متعلق اور یہ عشاء سے متعلق ہے نماز پڑھاتے تھے ہماری محمد کرتے تھے جا علاقے میں, میں, قوم قوم میں یہ مسجد کہی ہے کہ کونے میں بالکل یعنی الگ تھلگ جا کر نماز پڑھنی شروع کری واہ اکیلے نماز پڑھی ہم نے کہا تمہیں کیا ہوا خبر دوں گا اب کیا ہوا اگلے دن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے وہی والا واقعہ ہے دیکھیے گزر گیا فقال اللہ محاذ آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر الٹتے ہیں اور میں <سؤال> شاہ کی نماز کا سے پڑھی فصل نے شروع کی المارا نے کہا جب میں نے یہ دیکھا کہ انہیں تو میں الگ ہو گیا اکیلے نماز پڑھی ہم ہیں یعنی لوگ ہیں مانا ہے اونٹوں پر پانی لانے والے یعنی وہ اونٹ کے لاتے ہیں یعنی جس کو کیا ہے پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا تو کنویں سے نکالنے کے لیے وہ ایک خاص طریقہ ہے اونٹوں کے ذریعے سے تو بس آپ اس قدر سے میور کریں ہم اونٹوں پر پانی لانے والے لوگ ہیں یہ اونٹوں کے یعنی ہم اپنے کام کے ذریعے ہم اپنا کام کرتے جن بھر ہم کیا کرتے ہیں کام کاج کرتے اللہ اللہ ہم خود کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں سے کوئی بھی صورتیں لا فرمایا کہ میں اس کی کوئی حد بندی نہیں کرتا بلکہ مفصل میں سے کوئی بھی صورتیں ہے تم جا کر لیا کرو پڑھ لیا کرو یعنی اس کی حد کی پر رو پر رو سے روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زبیر نے کی کیا میں رسول اللہ کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یعنی کوئی مخصوص نہیں آپ نے وہ تعین نہیں فرمائی بلکہ اس جیسی صورتوں کا حکم دیا ہوا نخ ہو کیا مطلب کس چیز کو منع فرمایا تنقیر فرمائی کے سورت بکرا ان پر بوجن اور ان میں بھی جو ہم نے ذکر کی حدیث اب حدیث <تصفح> <تصفح> دو روایتیں محرب نے جو مغرب سے متعلق ہے اور دوسری جو ہے وہ کس سے متعلق ہے دینا نان کی روایت ہے اب اگر ہم اس روایت کو محمول کریں مغرب کی نماز پر مغرب کی نماز تھی جیسا کہ پہلی روایت ہے تو so, پھر وہ روایت پہلے والی زید کہ اپنے صابت کی روایت کے کیا ہوگی مخالف ہوگی تو so, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی علی فلاح سورہ آحاف وغیرہ پڑھی ہے اور اس میں ہے کہ کیا ہے آپ صلی اللہ وسلم نے منع فرما دیے حضرت معاذ نے جبل کو مغرب کی نماز میں تو اب دونوں روایتیں کیا ہو گئیں متضاد ہو گئیں تو so, کیا جواب ہوگا تو so, جواب یہ ہے اس صورت میں کہ جب مغرب کی نماز مراد ہو تو چونکہ یہ والی روایت جو ہے محر الار والی جو حضرت معاذ کے والے سے تو یہ روایت کولی ہے ایک پھیلی روایت ہوتی ہے قہلی روایت ہوتی ہے پھیلی جس میں کا عمل ذکر کیا جائے اولی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشاعت فرمایا یہ کولی تو یہ والی جو روایت ہے معاذ البل والی مغرب سے متعلق یہ کولی روایت ہے جبکہ اس سے پہلے زید اللہ وہ پہلی روایت ہے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قولی روایت پھیلی روایت پر کیا ہوتی ہے اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے ایک بات اور دوسری یہ کہ ہم پہلے والی کو حادث میں تعویل بھی کر کے آ چکے ہیں بتا چکے ہیں تو اس میں کیا ہے کل بول کر جز مراد دیا گیا ہے اگر اگر یہ روایت مغرب سے متعلق ہو تو تجزیح کی اور اگر عشا کی نماز جیسا کہ دوسری روایت ہے ہماری جی نار والی تو پھر کیا ہوگا تو آپ اس سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا نا عشا کی نماز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرآب کو ناپسند فرمایا حضرت مہاجر نے جب کو کو فرمائی تو ناپسند فرمایا جب کہ اشاع کی نماز کا جو وقت ہے اس میں کیا ہے وسط ہے وہ تک جب اتنی ہونے کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا لمبی اخراج کو ناپسند فرمایا تو جو جہاں تو جو مغرب کی نماز ہے جس میں وقت کی تنگی بھی ہے اس میں تو بطریقہ اولہ لمبی اخراج کو کیا کرنا ہوگا ناپسند ماننا ہوگا یہ حالت دونوں صورتوں میں چاہے مغرب والی روایت, تب بھی کیا ہے؟ روایت کو ترجیح ہوگی اور عرشا کی نماز تب بھی کیا ہوگا مغرب کی نماز میں مغرب کی نماز کے لیے یہ نماز نماز مغرب کے تو فقط حاضر حدیث, حدیث نے ثابت کی حدیث کے حما اکرنا محاب کی اب ولی حاد میں یہ کہ جو ہم نے تعویل ذکر کی باب کے اندر وہ یا وہ مادہ کرنا اول باغ جو متحم یا روایات ہیں ان ساری کے مخالف ہو گئی تو اس کا جواب پھر کیا ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پولی روایت اس کو ترجیح حاصل ہوگی ایک وجہ دوسری یہ ان کی تعبیر کا کیا اگر تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور امکانات یا صلاح تمہیں اور اگر یہ عشاء کی نماز ہو کہ وقت میں گنجائش ہے نماز وقت کی تنگی کے ساتھ زیادہ مناظر زیادہ اس کے لائق ہے کہ آئی یقین کے مکرو اثن کہ لمبی رات اس میں کیا ہو مکرو ٹھیک <تصفح> ہے جی دو دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی نمبر تین کا دلیل عشا کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تیسری دلیل کا آواز بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے دلیل بھی جس میں عشا کی نماز کا بھی تذکرہ ہے نماز میں یہ سب وقت میں وسک اور گنجائش کے باوجود جب یہ ہیں تو مغرب میں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے یہ کہ آپ نے یہ دلائی کی بنیاد پر آپ نے ملا کر آپ نے کہہ دیا کہ مغرب کی نماز میں خزار و فصل ہے تو کیا آپ صلی جی ہاں اللہ, اللہ سے آپ نے مغرب میں کیا پڑھا سوره تین پڑھی ابو يقال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال ذكر يال بغلادي يقال ابو مكرم بن شيخ قال حدثنا زيد بن الحد زيد بن الحد حبابي قال حدثنا الصحاح عن الصحاح قال حدثني بكير بن بكير بن اشد اشديان سليمان يسرنا النبي عليه الصلاه والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم يقرأ في المغرب في كان فصل المغرب پڑا کرتے تھے قال قال قال قال على اختلاف کرتے اور قال قال قال حدت قال حدت الرحمن المخزونی المخزونی عن عن, عن رضی اللہ تعالی قال عید من, من شخص میں نے فلان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہمارا شخص زیادہ یہ کون ہے شاید علی ابن حسن ہے خیر تو کہتے ہیں کہ میں نے خلا سے زیادہ کسی کو بھی یعنی آپ کا مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا کالہ بک جو راوی ہیں مل چکے تھے جن کے متعلق اجرت البرہ نے کہا تھا کہ وہ شخص نماز مشابے آپسم کے وہ کان ابر قدال کر رہے تھے سلیمان کیا تھے اس نے پا لیا تھا تو <تصفح> فقال وہ کیسی نماز پڑھتے تھے تو فقال نے کہا، تو کی کوشش کیا تھے مغرب کی نماز میں وہ جو فلاں ہیں جس کے متعلق نے فرمایا وہ کیا کرتے تھے مغرب کی نماز میں, میں فصل پڑا کرتے تھے ابھی کالحترا کے تو پہلے جو روایات گزری ہیں اگر ان کو بھی ہم اسی منہج پر جس طرح کے روایت کیے ان کو وہی منحص پر رکھ کر اندروار کو دیکھیں تو پھر دونوں طرح کی روایات کا آپس میں کاارل جائے گا لیکن اگر پہلی روایات میں جو ہم نے تعویل کی ہے تو وہ بولی تعویل کرے تو پھر ان روایات میں کیا ہو جاتی ہے سب میں تصویر ہو جاتی ہے اگر پہلی روایات میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تشمیعت الجز بسمل کل لے لیتے ہیں تو وہاں پر جو بڑی سسوں کا نام لیا گیا ہے اس سے مراد صورتوں کا بعد حصہ ہے لہٰذا تھا کہ یہ بڑی روایات بھی کیا ہو جائیں صحیح ہو جائیں اور یہ تدبی ہو جائیں اور تدبیف بڑی تدبی بڑی صورت اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اب دیکھیں ہمارا معاون محمد مخالف جو ہم نے روایات کی ہیں آثار روایات تو جس پر معمول کی ہے ہمارے مخالف نے اگر ہم اسی پر رکھیں تو یہ آثار ہو جائیں گے اور ان حمل نہ اور جو ہم نے ذکر کیا اگر اس پر ان روایات کو مقبول کریں تو اتفاق حدیث تو وہ آثار بھی وہ روایات بھی اور یہ ولی حدیث پر جائے گا تدبیر پر ان تمام روشنی میں خلاصہ کیا ثابت ہوا ابھی کرنا کیا ہونا چاہیے کہ سارے مفصل پڑی جانی چاہیے رحمہ اللہ تعالی کی تین آپ کے سامنے آ گئی چوتھی دلیل اور اپنے گورنروں کو یہ لکھ بھیجا تھا کہ وہ مغرب کی نماز میں اس کے سارے مفصل پڑھے اس کی دلیل یہ کہ ایک مرتبہ یہ زرارا کہتے زرارہ لکھا تھا کہ تو مغرب کی نماز میں بڑا جو اللہ نے عمران ہے حضرت بن خطاب کا خطاب مغرب کی نماز میں کیا کرو آخری مفصل یعنی اثار مفصل پڑھا دلائل کی روشنی میں کہ مغرب کی نماز میں کیا ہے محسل ہے ٹھیک ہے گمبھی کرا تر ہے اللہ تعالی و و سب کو حفظان رکھیں آٹھ کے کیا حال ہے آپ کی طبیعت اللہ و